السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلمین واشد اللہ کل واشدن محمد رسول صلابۃ اللّہ وسلم وَََََََ صحابى و منحطدى وسطنب سنتن و بعد قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو چل ہے اور گشتہ درس میں تقریباً چار پانچ آیتیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر عقیدے واسطیہ میں بیان کی ہیں ان آیتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا جس میں شراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ قرآن اللہ العالمین کا کلام ہے آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے اور ان آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد جن میں سراعت کے ساتھ ذکر ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ان آیتوں کے بعد ان آیتوں کو ذکر کیا ہے تقریباً چار پانچ آیتیں ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے منزل من اللہ ہے یعنی اللہ رب العامین کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تو ان آیتوں کو بیان کیا ہے پانچ آیتیں تقریبا جن میں اس بات کی شراحت ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ نے نازل کیا ہے اللہ نے اتارا ہے تو اس کا سارا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے تو ان آیتوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھا جبرل امین نے سنا اور جبر امین نے آ کر کے پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے صحابہ کرام کو سنایا اور یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے اس لیے قرآن انسان کسی دوسرے شخص کے سامنے پڑھے گا تب اس کی اصلاح ہوگی تب وہ سمجھ پائے گا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے انسان خود قرآن اپنی طرف سے پڑھ کر کے اگر سیکھے گا تو غلطی کر سکتا ہو اس لیے قاری کے سامنے حافظ کے سامنے قرآن کو پڑھنا ہے کہ یہاں کیسے آپ کو پڑھنا ہے یہاں کس طریقے سے آواز نکالنی ہے یہ ساری باتیں انسان اپنے حافظ سے جس کے سامنے وہ پڑھے گا وہ اس کو بتائے گا ہماری ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ صلاحت کیا ہے بہت ساری آیتیں ہیں لیکن یہاں مصنف نے صرف چار پانچ آیتیں بیان کی ہیں اور یہ کافی ہے ایک انسان کے لیے اگر حق کا متلاشی ہے اور حق وہ قبول کرنا چاہتا ہے اس کے انعاد اور سرکشی نہیں ہے تو ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے ایک آیت اور ایک حدیثی کافی ہوتی ہے یہاں مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے تقریباً چار یا پانچ آیتیں بیان کی ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے پہلی آج جو مصنف نہا بیان کی ہوئی ہے سورہ انام کی آیت نمبر ایک نمبر 155 وہا زا کتاب مبارک یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ سے مراد قرآن کریم ہے انزلنا انزل ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے اللہ نامین اوپر ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرما کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اوپر سے جو چیز آتی ہے اس کے لیے نظول لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے نزول معنی اترنا آدمی اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہے اگر آدمی اوپر سے نیچے آئے گا تو کیا کہے گا کہ میں اوپر سے اترا چھت سے میں اترا یعنی اوپر سے نیچے آیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے کا حمای کہ انضر نہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے یعنی yani اوپر سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا ہے یہ قرآن لوہ محفوظ میں تھا اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر اسے نازل کیا اتارا اور پھر آسمان دنیا سے اور آسمان دنیا سے مراد ہوا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جو دنیا سے قریب ہے کیونکہ سات آسمان ہیں ہمیں چھ اور آسمان نظر نہیں آتے ہیں یہ آسمان جو نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے دنیا والا آسمان تو اس دنیا والے آسمان پر اللہ رب المین اس کو اتارا رمضان کے بابرکت مہینے میں اور ایک مرتبہ اتارا وہاں سے جبرل امین علیہ السلط والسلام تیئی سالہ دور میں اللہ رب العامن کے حکمے کے تحت آیتوں اور صورتوں کو لے کرتار رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ رب اس کو اوپر سے اتارا اس میں بھی دلیل ہے کہ اللہ رب اوپر ہے ہر جگہ نہیں موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو قرآن کو اوپر سے نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب امین اوپر سے قرآن کو لے کر کے آتے تھے تو اللہ کی یہ کتاب بابرکت ہے ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن بابرکت کتاب ہے اور اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ قرآن انسان کو کفر سے اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے دلالت سے ہدایت کی طرف قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور شرک سے توحید کی طرف لے کر کے آتا ہے گمراہی سے روشنی کی طرف اندھیرے سے روشنی اور نور کی طرف لے کر کے آتا ہے تو یہ قرآن بابرکت کتاب ہے قرآن جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے پوری دنیا والوں کے لیے اللہ رب نے یہ قرآن اتارا ہے پوری دنیا والوں کی کتاب ہے قرآن مجید جو انسان عربی زبان جانتا ہے اگر وہ پڑھے گا اور اس کے دل میں اگر کوئی تعصب نہیں ہے تو یقین کر لے گا کہ قرآن اللہ رب اللہن کی کتاب ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے تو یہ بابرکت کتاب ہے یہ بڑی ف... بڑے فائدے ہیں اس کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر انسان کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے اسی لیے جب ہمیں قرآن پڑھنا جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا مقصد قرآن سے ہدایت کا ہو ہمارا بہت بڑا عالمیہ یہ ہے ہمارے ملک کے لوگوں کا جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں کہ وہ قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے ہیں حالانکہ ہمارا مقصد ہدایت ہونا چاہیے قرآن کریم کا سب سے عظیم مقصد ہدایت ہی ہے حدر اللم الققین حد پوری دنیا والوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے مرتقیوں کے لیے ہدایت ہے اسی لیے انسان قرآن بھی پڑھتا ہے شرف بھی کرتا ہے ابداعت و خرابات بھی کرتا ہے نا بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے کیونکہ قرآن کو ہدایت کے مقصد سے نہیں پڑھتا ہے. صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے کہ ہمیں برکت مل جائے عج مل جائے شواب مل جائے اس لیے پڑھتا وہ تبرک کے طور پر ہدایت کے لیے نہیں پڑھتا حالانکہ قرآن قریب کا سب سے بڑا مقصد ہے ہدایت ہے شہر رمضان عدیم ضلاع قرآن خد للناس رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا قرآن نازل کیا گیا اوپر سے آسمان سے خدا النناس ساری انسانیت کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہم ہدایت کے, کے لیے نہیں قرآن پڑھتے ہیں اس لیے ہمارے یہاں گمراہیاں رہ جاتی ہیں ہمارے یہاں بتاقیدگی رہ جاتی ہے ہماری اسلام نہیں ہو پاتی ہے قرآن تو انسان پڑھتا ہے لیکن ہدایت کے لیے نہیں پڑھتا برکت کے لیے انسان پڑھتا ہے کسی کو فات ہونے لگی جا کر کے سر یاصن پڑھ دیا وفات کے بعد اور خطر میں قرآن دلا دیا اور قرآن خوانی کرا دیا یہ مقصد رہے گی آج قرآن کریم کا حالانکہ اس کے لیے اللہ رب الامی نے قرآن کو نازر نہیں کیا قرآن زندہ لوگوں کے لئے نازر کیا گیا زندہ انسان پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس ہدایت دے گا اگر اس کا مقصد ہے، ہدایت کا ہوگا اور اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا لہذا قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہمارے ضروری ہے قرآن سمجھ کر کے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم کو ہدایت نہیں ملے گی اس لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے انسان عربی زبان سیکھے براہ راست انسان قرآن کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور اگر قرآن عربی زبان انسان کو نہیں آتی ہے تو کم سے کم ترجمہ انسان کو پڑھنا چاہیے ترجمہ اور تفسیر سے انسان قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھ سکتا ہے تو انسان جب قرآن پڑھے تو ترجمہ بھی پڑھے تفسیر بھی اس کی پڑھے کیونکہ بغیر ترجمہ اور تفسیر کے چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے براہ راست نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کو اور انہیں ترجمے کو پڑھنا چاہیے جو ترجمہ صحیح ہے جو تفسیر صحیح ہے قرآن میں لوگوں نے تعریف تو نہیں کیا لیکن قرآن کے معنی میں تعریف کر دیا ترجمے میں تعریف کر دیا جو اہل بدعات ہیں جو شرک اور بیداد اور خرافات کرتے ہیں انہوں نے قرآن کے الفاظ کو تو نہیں بدلا البتہ معنی کو انہوں نے بدل دیا ہے معنی میں تبدیلی کر دی تعریف کر دیا ہے معنی میں تعریف کر دی لفظی تعریف تو نہیں کیا لفظ کو نہیں بدلا کیونکہ لفظ بدلیں گے تو پھر بھانڈا پھوٹ جائے گا سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اس لفظ کو نہیں بدلا لیکن معنی کو انہوں نے بدل دیا ضرور اس لیے وہ تفسیر پڑھیے جو سلب کے عقیدے کے مطابق ہو صلب صالین کے فہم کے مطابق ہو, وہ تفسیر پڑھیے اگر آپ ان لوگوں کی تفسیر پڑھیں گے جو الدعات ہیں شرک کرتے ہیں خرافات کرتے ہیں غلط معنی بیان کرتے ہیں صلب سالین اور صحابہ اور اور تب تعبر و کرام کے معنیٰ کے مطابق ان کے مناظ کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر نہیں کرتے ہیں تو انسان گھبراہ ہو جائے گا سی راستے سے بھٹک جائے گا اس لیے قرآن کو ہمیں سمجھ کر کے پڑھنا ہے اور یہ ضروری ہمارے لیے اور اس تفسیر کو پڑھنا ہے جو صرف سعلی کے فہم کے اور ان کے عقیدے اور مناحج کے مطابق لکھی گئی یہاں سے جو سعودی عرب سے تفسیر شائع ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم تفسیر ہے مختصر حسن البیان وہ آپ پڑھیے الحمدللہ مختصر ہے اور سلف ظالین کے فہم کے مطابق ہے تفسیر ابن کثیر ہے یہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے تفسیر فط القدیر امام شوقائ رحمۃ اللہ علیہ کی اس طریقے سے ہاں ایک عالم دین گزرے ہیں محمد علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تفسیر ہے وہ بھی بہت ہی بہترین اور زبردست تفسیر ہے اور یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ امام صاحب ہے. پڑھتے ہیں انہیں کی تفصیر ہے وہ اس کو آپ پڑھیے اس کے ذریعے سے آپ کو ان شاء اللہ ہدایت ملے گی تو انسان کو اگر عربی زبان نہیں آتی ہے تو عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر نہیں اس کو عربی زبان آتی ہے تو جو ترجمے ہیں اس کے جو صحیح ترجمے اور صحیح تفسیر ہے اس کو انسان پڑھے صرف قرآن پڑھ کر کے ختم نہ کرے قرآن ختم کر پڑھ کر کے ختم کر دیں گے آپ کو اجر تو مل جائے گا لیکن ہدایت نہیں ملے گی صحیح راستہ آپ کو نہیں ملے گا اس لیے آپ قرآن کو معنی کو سمجھ کر کے پڑھیے تفصیل موجود ہے عربی زبان میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور دیگر زبانوں کے اندر بھی ہے یہ جو تفصیل عاصمیان ہے جو مملکہ سعودیہ عربیہ سے شائع ہوتی ہے اس کا ترجمہ کئی زبانوں کے اندر کیا گیا اس تفسیر کا ترجمہ انگلش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے اور دیگر زبانوں بنگلہ زبان میں بھی ہے بہت ساری زبانوں میں آپ وہ تفصیل لیجیے اس کو پڑھیں گے تو آپ تو اس لیے قرآن کو ہدایت کے لیے ہم پڑھیں تاکہ ہماری صلاح ہو ہماری خامیاں دور ہوں ہمارے عقیدے کی صلاح ہو بدعقیدگیاں دور ہوں اور اس طریقے جو ہمارے ہاں گمراہیاں ہیں یا جو دین سے دوری ہے وہ تمام چیزیں ہم سے دور ہوں کیونکہ قرآن میں اللہ رب نے تاثیر رکھی ہے جب آپ زبان نہیں سمجھیں گے آپ کے اوپر ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا پڑھتے چلے جائیں گے کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا کب اثر ہوتا ہے انسان زبان کو سمجھتا ہے اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا اس لیے ہماری صلاح نہیں ہو پاتی ہے قرآن پڑھتے لکھے گناہوں کو نہیں چھوڑتے قرآن پڑھتے لکھن شک بھی کرتے رہتے ہیں یا اس طریقے سے اور گناہ کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھا تو قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ ہماری صلاح ہو بہرحال مقصد یہ کہنے کا کہ محلے جو شاہد ہے اس مختصر عائد کا جو خوشنی حصہ ٹکڑا ہے کہ وہ اعضا کتاب ان انزلنا مبارک یہ بابرکت کتاب ہے اس کو نازر کیا ہے یہ برکت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے کفر کے راستے کو چھوڑ کر کے اسلام کے راستے کو بناتا ہے شرک کو چھوڑ کر کے توحید اپناتا ہے بداس چھوڑ کر کے سنت اپناتا ہے کیونکہ جا بجا پرانے کریم ہمیں نبی کے اعتبار کا حکم دیا گیا ہے اور پرانے کریم میں دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے بغیر کسی دلیل کے کچھ کہنے سے منع کیا گیا اور بدعت سی چیز کا نام ہے انسان بغیر دلیل کے کچھ بات کہے تو قرآن ہمیں سنت کی تعلیم دیتا ہے بدعت سے شرک سے اور ہر طرح کے گناہوں سے قرآن ہمیں محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں اسے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے قرآن کی برکت یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے لیے اس میں شفا ہے جو دل کی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے شفا انسان کو ملتی ہے اللہ اقبال الرما قلما ضلع میں قرآن ہے ماؤ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اسے لوگوں کے لیے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنایا ہے یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے یہ کیونکہ اس کی تعلیمات رحمت پر مبنی ہیں قرآن ہمیں ظلم اور ذاتی سے بچاتا ہے اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے تو قرآن کی تعلیمات رحمت ہیں مومنوں کے لیے خاص طور پر مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن پوری انسانیت کے لیے بھی رحمت ہے پرانے کریم ایسے پرانے کریم کے اندر شفا بھی ہے بیماریوں کا علاج ہے جو دل کی بیماریاں ہیں جیسے نفاق ہے کفر ہے حسد ہے بغض ہے عداوت ہے نفرت ہے ان سے بھی یہ قرآن ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے کیونکہ انسان اگر معنی کو سمجھ کر کے پڑھے گا تو یہ ساری بیماریاں اس کے دل کے اندر نہیں رہیں گی نکل جائیں گی تو اس سے بھی ہمارے دلوں کے لیے شفا ہے اور ایسے ہی جو ظاہری بیماریاں ہیں ان میں بھی قرآن کے اندر شفا رکھا گیا ہے انسان کو بخار ہوتا ہے یا اس طریقے سے انسان کو جن اور شیطان پکڑ لیتا ہے یا انسان کو کوئی بچھو یا زہریلا جانور نک مارتا ہے تو انسان سور فاتحہ ہے سور فلق ہے سور ناس ہے سورۂ خلاص ہے سور کافرون ہے ان آیتوں کو پڑھ کر کے دب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے واقعہ ہے نا کہ ایک صحابہ کا کہ ایک جماعت گئی تھی ایک جگہ اور واپس ہو رہے تھے ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے ہم لوگ مسافر ہیں اور نبی کے صحابہ ہیں ہمیں آپ لوگ مہمان بنا لیجیے انہوں نے مہمان بنانے سے کر دیا تو اس قوم کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے یا کسی زہریلے جانور نے ڈک مار دیا انہوں نے بہت علاج کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جو قافلہ ہے یہ جو مسافر لوگ ان کے پاس جا کر کے دیکھو ہو سکتا ان کے پاس کوئی علاج ہو وہ لوگ ان کے پاس گئے تو جو اس جماعت کا جو کہ جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کا علاج تو کریں گے لیکن بکری لیں گے ایک بکری آپ دیں گے تب آپ کا علاج کریں گے کہا ٹھیک ہے وہ گئے اور سورے فاتحہ سورے فلق سور ناس پڑھ کر کے جہاں پر بچھو یا زہریلے جانور نک مارا تھا پڑھ کر کے دم کیا اصل ختم ہو گیا اور بکری لی انہوں نے بکری ذبح کیا کھائے وہ لوگ کیونکہ مسافر تھے وہ وہ مسافر تھے اور اس بخاری کا صحیح بخاری کا واقعہ ہے اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان نہیں تھے اگر وہ لوگ مسلمان ہوتے تو ضرور صاحب کلام کو اپنا مہمان بناتے انہیں ضرور کھلاتے لیکن مسلمان نہیں تھے اگرچہ اس میں سراعت نہیں ہے لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اگر مسلمان ہوتے تو ظاہر بات ہے صحابہ تھے مسلمان تو ان کو ضرور مہمان بناتے مسافر تھے وہ لیکن انہوں نے مہمان نہیں بنایا اپنے گھر ان کو کھانا نہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بکری دیں گے تب ہم آپ کا علاج کریں گے لائے بکری اور دبا کیا اس کو کھائے تو وہ لوگ جو تھے جو ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ مسلمان نہیں تھے ان کو بھی اس سے فائدہ ہوا کہ قرآن ان کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بنی جو غیر مسلم تھے اس مان جو غیر مسلم تھے اس لیے ہمارے ہندوستان میں آج بھی گاؤں دیہات میں بھی شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ جب مسجدوں سے لوگ نکلتے نماز پڑھ کر کے تو بہت سارے غیر مسلم بچے آ کر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو بخار ہے کسی کے آنکھ میں درد ہے کسی کو کچھ ہے کہ جو نماز پڑھ کر کے نکلیں گے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ان پر دب کریں گے تو اس طریقے سے ان کو فائدہ ہوگا آج بھی چیز ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہے تو قرآن کریم میں اللہ اقبام نے شفا رکھا رحمت ہے یہ مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے یہ لیکن قرآن کریم جو شفا ہے اس کے پڑھنے گلے میں لٹکانے میں فائدہ نہیں ہے اس میں شفا نہیں ہے شفا کا طریقہ کیا ہے پرانے کریم کو پڑھ کر کے مریض پر دم کرنا یا اپنے اوپر پھوک لینا اگر انسان پران کی صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ کرتا ہے نجر بد سے بچتا ہے جادو سے بچتا ہے شیطان سے بچتا ہے جنوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظ کرتا ہے آپ آطر کُرسی پڑھ کر کے سوئیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں ہوتا ہے جو اس بندے کے حفاظ کرتا ہے اس طریقے سے آپ فاتحہ یا سر فلاح ناس پڑھ کر کے سوئیے یا پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیجیے پڑھتے رہتے ہیں اگر آپ اس کو تو اللہ عبام کی طرف سے اس بندے کی حفاظ ہوتی ہے نظر بد اور شیطان وغیرہ سے تو قرآن کریم اللہ اللہ نے شفا رکھا ہے لیکن شفا کا طریقہ کیا ہے پڑھ کر کے دم کرنا پھونکنا یہ شفا نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھ کر کے اپنے گلے میں لٹکا لو یا ہاتھ میں باندھ لو یا کمر میں باندھ لو یا اس کو لکھ کر کے پانی میں گھول کر کے پی جاؤ یہ طریقہ اللہ رب نے اپنے نبی کو نہیں بتایا لہذا یہ طریقہ اپنانا غلط ہے اور جب طریقہ آپ چھوڑ دیں گے ایسا طریقہ اپنائیں گے جو طریقہ نبی نے نہیں بتایا ہے تو اس طریقے کو اپنانے میں آپ کے لئے فائدہ نہیں ہوگا وہ طریقہ اپنانا آپ کے لیے غلط ہو جائے گا اور جب غلط ہوگا تو اس میں آپ کے لئے فائدہ بھی نہیں ہوگا اس لیے قرآن کے پڑھنے میں شفا ہے اس کو پڑھ کر کے دم کرنے میں شفا ہے اس کو گلے میں بڑکانے میں فائدہ نہیں ہے اور اس کی میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ اور مثال دوا کی ہے دوا میں اللہ اربامے نے شفا رکھا شفا دینے والا اللہ تعالی لیکن دواؤں کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا اور ہر دوا سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے جو ٹپلٹ ہوتا ہے انسان اس کو کھاتا ہے سیرپ انسان پیتا ہے مرہم انسان زخم پر لگاتا ہے ایک نہیں انجیکشن وغیرہ انسان رگ میں یا جو گوشت وغیرہ اس کے اندر انسان لگاتا ہے یہ طریقہ ہے دواؤں سے شفا حاصل کرنے کا اب آپ اب, اب اگر طریقہ بدل دیں تو اس میں آپ کو شفا نہیں ملے گی مرہم جو زخم پر لگانے کا ہے اگر آپ اس کو زخم پر نہ لگائیں اگر آپ اس کو کھا جائیں تو آپ کو شفا ہوگی نہیں شفا ملے گی ٹیبلٹ اور گولی انسان کھاتا ہے اگر اس کو کھانے کے بجائے آپ اس کو گلے میں لٹکا لیں تو فائدہ نہیں ہوگا آپ کو سیرم انسان پیتا ہے سیرپ کو پینے کے بجائے آپ زخم پر مر لیں سیرپ کو جسم کے اوپر مر لیں پوت لیں تو اس سیرپ سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا سیرپ پئیں گے تب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فائدہ دے گا آپ کو وہی مثال پرانے کریم کی بھی ہے پرانے کریم میں اللہ نے شفا رکھا ہے لیکن اس کا طریقہ یہ کہ اس کو پڑھ کر کے پھونکنا دم کرنا کیونکہ شیطان کا بھاگتا ہے جب قرآن کو سنتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تب شیطان بھاگتا ہے اس لیے اس کو پڑھ کر کے پھونکنا دم کرنا ہے. اس کو گلے میں لٹکانا یا کمر میں لٹکانا یا اس کو لکھ کر کے زعفران سے یا کسی چیز سے پانی میں اڑیل کر کے اور پانی میں اس کو گھول کر کے پی جانا اس میں شفا نہیں ہے کیونکہ یہ طریقہ نبی سے اور سلب صارحین سے ثابت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے جو کتاب اتاری ہے پرانے قریب بابرکت کتاب ہے بیماریوں سے شفا ہے دل کی بیماریوں کے علاج ہے اور ظاہری بیماریوں کا بھی اس کے اندر شفا رکھا گیا ہے لیکن طریقہ وہی اپنانا پڑے گا جو طریقہ نبی ثابت ہے اور سرب سال ثابت ہے اگر کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں گے تعویذ بنا کر کے آپ گلے میں لٹکا لیں ہاتھ میں لٹکا لیں یہ چیز جائز نہیں ہے اور اس سے انسان کو شفا نہیں ملتے ہیں دوسری آج جو یہاں مصنف نے پیش کی ہوئی ہے لو ان خواش امش سورہ حشر کے عاد نمبر اکیس ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر ناظر کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ قرآن دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خصیت سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے قرآن یعنی قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن کریم اگر کسی پہاڑ پر ناظر ہوتا تو بھی اس پر اس کا اثر ہوتا کہ وہ قرآن کریم ناظر ہونے کے جیسے سے وہ پہاڑ دب جاتا وہ پہاڑ پھٹ جاتا قرآن کا اس پر اثر ہوتے ہیں قرآن کی عظمت ہے یہ قرآن کا جلال ہے یہ قرآن کریم اگر اس پر بھی نازل ہوتا تو قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ پہاڑ پھٹ جاتا پہاڑ کتنا مضبوط ہے مضبوطی میں اس کی مثال دی جاتی ہے سختی میں اس کی مثال دی جاتی ہے بہت سخت ہوتا ہے پہاڑ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی کتاب اگر پہاڑوں پر نازل کی جاتی ہے کتاب اللہ تع کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ پھٹ جاتا دب جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اللہ رعن کے خوف سے اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں پر بھی قرآن کریم کا اثر ہونا چاہیے اگر نہیں اثر ہوتا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر سختی ہے ہمیں اپنے دلوں کا علاج کرنا چاہیے اور دلوں کا علاج کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا قرآن کریم کے معانی پر غور کرنا اللہ کے سر کی حدیثوں کو پڑھنا اور آپ کی حدیثوں پر غور کرنا معانی پر غور کرنا اس سے انسان کے دلوں کو نرمی آتی ہے قبرستان کی زیارت کرنا مریضوں کی زیارت کرنا مریضوں کے پاس جانا غریبوں کے پاس رہنا جو مسکین اور محتاج ہیں ان کے پاس رہنا ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا ان کے ساتھ کھانا کھانا اس سے انسان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے بڑے لوگوں کے ساتھ انسان ہمیشہ رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی سختی آ جاتی ہے لیکن اگر آپ مسکینوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ رہیں کمزور لوگوں کے ساتھ رہیں جو تنگ لوگ ہیں محتاج لوگ ان کے ساتھ آپ رہیں آپ ان کے اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کے ان کو کھانا کھلائیں تو اس سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وات ہے جب مجھے تلاش کرو کہیں میں تمہیں نہ ملوں تو مجھے کمزوروں میں آ کر کے تلاش کرو کمزوروں کے ساتھ میں رہتا ہوں اللہ کے سر کے پاس آتی تھی ایک عورت آتی تھی یا اس طریقے سے کوئی لوڑی آتی تھی کوئی بچہ آتا تھا آپ کی انگلی پکڑ کر کے جہاں لے جانا چاہتا تھا آپ کو لے کر کے چلا جاتا تھا کیونکہ آپ کا دل نرم تھا ہمارا دل سخت ہو گیا ہم کسی غریب کو مسکین کو دیکھتے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں جھڑک دیتے ہیں اس کو نہیں جھڑکنا چاہیے اللہ رب الامن نے سے منع فرمایا کہ کسی سائل کو یا اس طریقے کسی مانگنے والے کو کسی مسکین کو مت جھڑکا کرو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اللہ رب الام نے آپ کو مال دیا ہے آپ کو منصب دیا ہے آپ کو عزت اور برتری دی ہے وہ چاہتا تو آپ کو بھی مسکین بنا سکتا تھا وہ چاہتا تو آپ کو بھی تیم بنا سکتا تھا لیکن اللہ رب الام کا فضل اس کا احسان ہے لہذا اللہ کے فضل احسان کو ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے یتیموں کے ساتھ انسان کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اسے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور انسان کا دل نرم ہونا اس کے تقوی کی دلیل ہوتی ہے توازو ہونا چاہیے انسان کے اندر عقل پر نہیں ہونا چاہیے تکبر غرور گھمنٹ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر توازن اور خاکساری آنی چاہیے توازو جتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بردیت فرماتی اللہ کے کےسم حدیث ہے جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے رفا اللہ اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا متوازے تھے کتنے خاکثار تھے کتنے رم دل تھے لیکن اللہ رب الامین نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا اور رفا کا ذکر ہے رکھا آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کو کتنی بلندی اللہ رب العمین نے عطا فرمائی پوری دنیا کا سردار بنا کر کے بھیجائیں اب بیاہ کرام سب زیادہ اللّہ تعالیٰ سے ڈرنے والے سبزیادہ نرم دل والے تھے اس لیے اللّہ رب العامن کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا دل ہمارا نرم ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت اس کا اثر ہونا چاہیے آج ہمارے اوپر قرآن کی تلاوت کا اثر نہیں ہوتا ہے کوئی انسان دعا کرتا ہے اس کا اس کا اثر ہو جاتا ہے کسی کی تقریر کا اثر ہو جاتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے لیکن قرآن چونکہ ہم نہیں سمجھتے ہیں اس لیے قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر یہی معاملہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہے قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں تراوی پڑی جاتی ہے یا انسان پڑھتا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی انسان دعا کرتا دیکھیے ترابی وغیرہ میں خوب لوگ روتے ہیں دعا کے اندر قرآن پڑھنے میں کوئی نہیں روتا جی کیوں اس لیے قرآن کا معنیٰ ہم نہیں سمجھتے اسے انسان قرآن پڑھنے میں نہیں روتا کوئی دعا کرتا خوب انسان روئے گا اس کی لیے انسان کے کلام سے انسان روتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہیں روتا ہے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نمنون عیدا ذکر اللہ حجرت کلو مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب اللہ کے کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں وہ اعلیٰ ربی میں وہ پر توکر و بھروسہ کرتے یہ ایمان کی کمی کی دریل ہوتی ہے کہ انسان کے کلام سے ہمارے اوپر اس کا اثر تو ہو لیکن جو انسان کا خالق ہے جو سب کا رب ہے سب کا مالک ہے اور قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کلام سے ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہ ہو ہمارے دلوں پر زند لگا ہوا اس کا مطلب ہم قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں اس لیے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے پر اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے اللہ کے کلام میں زیادہ تاثیر ہونی چاہیے صاحب کرام قرآن کی جب تلاوت کی جاتی تھی تو رو پڑھتے تھے کیونکہ سمجھتے تھے اس کا معنی اور قطر مطلب. تو ہمارے دلوں پر بھی اس کی تاثیر ہونی چاہیے پہاڑ پر اگر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ لہذہ لہذا ہو جاتا لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑتا اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں دنیا دار ہو گئے اور اس طریقے سے انسان آخرت کو بھول چکا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہی ہے اور آخرت کی کوئی فکر ہم لوگوں کی نہیں ہے اس لیے قرآن کریم کا ہمارے دلوں پر یا ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر قرآن پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو رہجہ رہجہ ہو جاتا اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جو جوڑا ہے کہ انسان تم کتنے کمزور ہو جب پہاڑ کا حال یہ ہے اتنا سخت ہے تب بھی اس کا اثر اتنا ہوتا تو ہم تو بڑے کمزور ہیں خلق الانسان فل انسان و ضرائفہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے ہم تو بخار تھوڑا سا ہوتا برداشت نہیں کر پاتے تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر پاتے اتنا انسان کمزور ہے گرمی کو جیسے انسان مر جاتا ہے ٹھنڈی کو جیسے انسان مر جاتا ہے انسان اتنا کمزور ہے لیکن پہاڑوں کو دیکھیں گرمی ہو سردی ہو ہمائیں چلیں کچھ بھی ہو کیا پہاڑوں پر کوئی فرق پڑتا ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اتنا سخت ہے پہاڑ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اگر وہاں نازر ہوتا ہے وہ ریزہ, ریزہ ہو جاتا ٹوٹ جاتا پہاڑ بہ پھٹ جاتے پہاڑ اور دب جاتے ریزا ریزا ہو جاتا لیکن قرآن ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی صلاح کرنی چاہیے اور دلوں کو نرم کرنا چاہیے اعمال کو کرنا چاہیے جسے انسان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہو قبرستان کی اجاد کرنے کے لیے جایا کریں ہم کسی کی موت ہونے والی ہو موت میں جائیں اس کے جنازے میں قبرستان بہت زیادہ دور نہیں ہے لیکن پھر بھی سال دو سال انسان کو گزر جاتا ہے قبرستان کی ضیاد کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے کسی کی جنازے میں نہیں جاتا ہے کسی بیمار کی یاد کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ان عام چیزوں سے انسان کے دلوں کے اندر نرمی آتی ہے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی خدمت کیجیے غریبوں کی مدد کیجیے غریبوں کے ساتھ اٹھئے بیٹھیے ان کو بھی یاد رکھیے اپنے لوگوں کے ساتھ میں اس انسان کا دل نرم ہوتا ہے اللہ کے سر سرو اور سر سے باقاعدہ کسی مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرو انسان کا دل نرم ہوتا ہے جو تکبر ہے نا غرور گھمن وہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا کسی مسکین اور غریب کے ساتھ رہنے کے وجہ سے وہ بھی انسان ہے وہ بھی زمین میں جائے گا خبر میں جیسے ہم جائیں گے ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کیا ہو جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں فقیر اور مسکین سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اونچا مقام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے اسے کسی کو حقیق نہ سمجھے تواز اختیار کرے اور جب انسان متوازے ہو اللہ تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی اسے بردی اور رفت عطا کرتا ہے تو یہاں محل یہ ہے کہ لو انزلنا اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو گویا کہ اللہ رب قرآن کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے, سے تین چار آیت مصنف نے ایک ساتھ بیان کی ہیں اور یہ سوریہ نحل کے آیت نمبر 101 سو ایک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایزا بدل نہ آ مکان آ اور جب ہم کسی آیت کے بدلے کسی دوسری آیت کو اتارتے ہیں یا کسی آیت کو بدلتے ہیں مطلب یہ ایک کہ نہیں کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں بھی دین اسلام کے اندر کچھ حکم تھا بعد میں اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا کچھ آیتیں اللّہ رب اللہ نے اتاری لیکن بعد میں اللہ رب اتاری, اللہ نے ان آیتوں کو منسوخ کر دیا ان کا حکم منسوخ کر دیا ان کے بدلے دوسری آیت اللہ رکن نے اتاری دوسرا حکم اللہ رب اللہ نے اتار دیا تو یہ اللہ رب الام انسانوں کی مصلیحت کے لیے ایسا کرتا ہے اللہ علّ ابا نظر اور اللہ ابن زیادہ جاننے والا ہے جو اللّہ ابرامن اتارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ حکمتوں کو جانتا ہے کہ کس میں حکمت کیا ہے کس میں انسان کے لیے فائدہ ہے اس کے لیے اللہ ابرامن کیا کرتا ہے ایک حکم کو منسوخ کر دیتا ہے ایک آیت کی وجہ دوسری آیت کو اللہ ابرامن عظر فرما دیتا ہے تو اسلام کے اندر ایسا ہوا کہ کچھ آیتیں اتری ان کا حکم اللہ البان منسوخ کر دیا اور ان کے ود اللہ ابرامن دوسری آیتیں اتاری دوسرا حکم اتارا اللہ علام ابا نظر یہ مان شاہد ہے کہ اللہ رب ابامین زیادہ جاننے والا ہے جو اللہ رب اقبام اتارتا ہے جو حکم اتارتا ہے جو آیت اللہ نازر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے اللہ علام الحو ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں سے جب انسان پڑھتا ہے مدرسے جاتا ہے لوگوں کے سامنے داموں تلبش طے کرتا ہے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے تو اللہ ابامن زیادہ جاننے والا ہے اللہ ابرامن نے ہی ہمیں علم دیا ہے انسان کے پاس جو کچھ بھی علم ہے کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے ہماری حکمتوں کو ہماری مسلحتوں کو کہ اللہ رب الامن نے حکم کیوں نازل کیا یا اس طریقے سے کوئی بھی مسائل لے لیں نماز کا مسائل لیجئے یا اس طریقے سے اور مسائل لے لیجیے کہ اللہ رب الامن نے کیوں اس کو نازل کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا اسی میں انسان کے لیے بندے کے لیے اسی میں فائدہ اسی اس کے لیے مسئلے آتا ہے اس لیے اللہ ابراہمی حکم نے نادر فرمایا چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اللّہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم اسی کے اندر انسانیت کی فلائی ہے اسی میں انسان کے مال کی حفاظت ہے ہاتھ کاٹنے میں اگر کوئی چوری کرتا ہے جرم ثابت ہوتا ہے ساری شرطیں پوری ہوتی ہیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں انسان کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اسی میں انسان کے لیے فائدہ ہے اللہ دادا کیوں اس لیے اگر ہاتھ کاٹ دی جائیں گے تو ایک ہاتھ کٹنے سے کروڑوں گھر محفوظ ہو جائیں گے کروڑوں لوگوں محفوظ ہو جائے گا ہے کہ نہیں انسان کوئی کسی کو نہ قطر کرتا ہے اگر اس کو قتل کر دیا جائے گا کروڑوں انسانوں کی جان محفوظ ہو جائے گی تو اللہ رب الامن جو حکم حاضر کرتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے اس میں انسانیت کی حفاظت ہوتی ہے اس میں انسان کے لیے بھلا اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کین سا قانون ہے قتل کے بدلے قتل ہے چوری کرنے کے جرم میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں شراب پینے کے جرم میں کوڑے لگائے جاتے ہیں اس میں انسانیت کی بقا ہے اس میں انسانیت کے لیے بھلائی مصبر ہے اللہ البرامین حکم الحاکمین ہے اللہ ابرامین ہی لوگوں کی مصلحتوں کو جاننے والا اسی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے اندر کوئی ظلم نہیں ہے کوئی خامی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مصلحت سے بھرا ہوا حکمت سے بھرا ہوا اور انسانوں کے لیے اس کے در فائدہ ہے اس لیے کہ اللہ رب اللہ ہی ہم سب کا خالق ہے وہ ہماری مجبوریوں کو ہماری کمزوریوں کو ہی جاننے والا ہے اللہ سے کوئی زیادہ ہمارے بارے میں جاننے والا نہیں ہے, ہے کہ نہیں جیسے باپ ہوتا ہے ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے بارے میں جانتی ہے, ہے کہ نہیں کہ بچہ فلاں چیز کھاتا اس کو نقصان ہو جاتا ہے, ہے کہ نہیں فلاں دوا دینے سے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پوچھتا نا ڈاکٹر کہ کی کیا آپ کو کسی دوا سے الرجی ہے کون جانتا ہے باپ جانتا اپنے بیٹوں کے بارے میں اپنے اولاد کے بارے میں وہ پوچھتا ہے یا بڑا ہو گیا انسان تو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کسی دوا سے الرجی ہے اس کو نہیں معلوم ہے ڈاکٹر کو وہ پوچھتا ہے آپ سے تو جو ماں باپ ہوتے وہ جانتے ہیں اللہ ربامن سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے اس لیے اللہ ربامن ہماری مجبوریوں کو خامیوں کو کمزوریوں کو اللہ ربامن جاننے والا ہے اس لیے اللہ ربامن کے ہر حکم کے اندر بھلائی اور بہتری یہ ہم سب کا, پر ہونا چاہیے. قال ان نوا امت مفتر تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹے ہیں گڑنے والے ہیں کون کہتے ہیں مشرقین یعنی اللہ رب الام جب کوئی حکم نازل کیا اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کیا تو کہتے ہیں کہ آپ تو گڑنے والے ہیں جھوٹ بولنے والے بال اکثر عملہ عالموں ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے آپ یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ رب الامن کسی حکم کو منسوخ کر دیتا ہے کوئی دوسرا حکم لے کر کے آتا ہے اور دوسرے حکم کے اندر انسان کے بھی بھلائی ہوتی ہے بہتری ہوتی ہے اکثر لوگ اس بات کا ادراک نہیں رکھتے اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے بل اخراء علمون وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی طرف سے جبکہ ہمارے نبی کی طرف سے نہیں ہوتا ہمارے نبی کو پاور نہیں دیا گیا کہ آپ جو چاہیں بدل دیں ایک آیت بدل دیں کوئی صورت بدل دیں جو حکم چاہے بدل دیں نہیں اللہ علام کے حکم کے مطابق ہی آپ کرتے ہیں النزل سے میں ربی کا بالحق آپ کہہ دیجیے کہ اس کو روح القدس نے تمہیں رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے روح القدس سے اراد کون ہے جبیل امین علیہ السلام ان کو روح المین بھی کہا گیا اور روح القدس بھی کہا گیا یہاں پر دیکھیے اتارنے کی نسبت یہاں پر کس کی طرف کی گئی ہے جبیل امین کی طرف اور اس سے پہلے کی آیت میں اتارنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی تھی اللہ ابابین کی طرف سے تو کیا دونوں میں کوئی تعارف ہے نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے نازل ہوا ہے لیکن اس کو نازر کرنے والے لانے والے کون ہیں جبیل امین ہے ہے نا قرآن اللہ نے نازر کیا ہے لیکن قرآن کو جبیل امین کے ذریعے سے اللہ رب اللہ نے نازر کیا اس لیے یہاں پر ان کی طرف نسبت کی گئی ہے اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے قرآن کی کبھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی کیونکہ اصل قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کبھی فرشتے کی طرف کی گئی کیونکہ اس قرآن کو نازر کرنے والے فرشتے ہیں ان کی طرف سے آئے وہ لے کر کے آئے وہ ذریعہ اور سبب بنے تو جو ذریعہ اور سبب بنتا ہے اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے کبھی ہمارے نبی کی طرف اس کی اس کی نسبت کی گئی اس لیے کہ ہمارے نبی نے پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا آپ مبلغ ہیں تبلیغ کرنے والے لوگوں کو پہنچانے والے لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہیں اس لیے چونکہ آپ پڑھ کر کے سنانے والے ہیں اس لیے اس کی نسبت آپ کی طرف کر دی گئی جب ال امین کی طرف نسبت کی گئی ہے قرآن کریم کی موضول کی وہ اس لیے کہ وہ لانے والے ہیں جب ال امین کو اللہ اب نے دیا کہ لے جاؤ قرآن اور وہاں اس کو لوہے محفوظ سے اور کہاں آسمان دنیا پر اس کو اتار دو وہ لے کر کے آئے اس لیے چونکہ لانے والے تھے اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی گئی ورنہ قرآن تو اللہ ابامین کی طرف سے اللہ اللّہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ ابامین نے اس کو پڑھا اور جب الامین نے اس کو سنا لیکسف بط آ منو وہ ہدم و گھوشا تاکہ جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرے اس قرآن کے ذریعے سے اس لیے قرآن پڑھنے سے انسان کو استقامت ملتی ہے ثبات قدمی ملتی ہے انسان جتنا زیادہ قرآن کو پڑھے گا معنی کو سمجھ کر کے صرف پڑھنا نہیں کہ آپ نے پڑھ لیا الفاظ اور معنی نہیں سمجھا نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں اذر ملے گا آپ کو لیکن ثابت قدمی کب ملے گی ہدایت کب ملے گی جب اس کی معنی کو سمجھ کر کے ہم قرآن قرآن کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب ابراہن جو اہل ایمان ہیں ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے سبات استقامت حق پر ڈٹے رہنا حق پر قائم رہنا توحید پر سنت پر قائم رہنا شرک بداعت سے دوری اختیار کرنا دلالت و گمراہی کے راستوں سے دوری اختیار کرنا یہ اللہ رب البراہن کو ثابت قدم عطا فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے وہ ہتم و بشر اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ مسلمان اسے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ یہ ہدایت سب کے لیے ہے خدا النا صلی اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ اکرام ہے کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے چونکہ مسلمان زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا مسلمانوں کے لیے ورنہ پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے سب کے لیے خوشخبری ہے جو بھی قرآن پر عمل کرے گا اس کے لیے بشارت جنت کی اس کے لیے امن و امان اللہجین جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے ظلم سے پاک رکھا ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے امن دنیا کے اندر بھی امن یہ شرک اور بداعت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ توحید اور سنت پر قائم رہتے ہیں برزب کے اندر ان کے لیے امن کیا کسے امن عذاب سے اللہ تعالیٰ کو ثابت خدمی فرماتا ہے اور وہ سوالوں کا صحیح جواب دیتے ہیں اور عذاب سے اور قبر کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے آخرت کے اندر بھی ان کے لیے امن ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم سے شرک سے پاک رکھا جہنم سے نجات ملے گی ان کو جہنم سے امن سرات پار کر جائیں گے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائے گا تو یہ جو امن جو اللہ نے فرمایا ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بھی امن ہے برزق کے لحاظ سے بھی امن ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی امن ہے یہ کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو توحید والے ہیں سنت والے جو شرک نہیں کرتے بدعت خرافات نہیں کرتے صلف صارحین کے عقیدے اور منحط پر جو قائم ہیں ان لوگوں کے لیے امن ومان ہے یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے تو یہ قرآن ہمارے لیے بشارت ہے جو قرآن پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت اس کے لیے قبر کے اندر بشارت رہے گی کہ وہ قبر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا باغ بنا دے گا قبر کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ کرے گا شرک اور بدعت اور خرابات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا نظر بد سے شیطان سے جادو سے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو امن و عطا فرمائے گا اس لیے آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو اہل بدعت ہیں انہیں کے ہاں یہ جنوتوں کا یا نظر بد کا یا اس طریقے سے تمام چیزوں کا زیادہ انہیں کی ہاں چیزیں پائی جاتی ہیں جو اہل توحید ہے نا وہ ان کے یہاں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں اللہ یہ کہ اگر کوئی ایسا ہے جو کیا نام ہے بغاوت کی زندگی گزارتا ہے اور روزہ نماز کچھ نہیں کرتا قرآن کچھ نہیں پڑھتا اور اس طریقے سے وہ دین سے دوری کی زندگی گزارتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ورنہ جو لوگ صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرتے ہیں توحید ہی والے ہیں ان کے پاس شیطان وطان نہیں آتا ہے یہ جو سب ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ یہ شیطان نظر بد یہ جادو یہ وہ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سبات اور خرابات وغیرہ کرتے ہیں جی ہاں لوگوں کے پاس ہوتا ہے اسی لیے اگر انسان توحید پر ہے سنت پر ہے عقیدے پر ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی حفاظت کرتا ہے ان تمام لوگوں سے بھی اور تمام چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ فرماتا ہے یہ خوشخبری ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری اور آخرت کے اندر بھی وہ لقدنہ علم و علم اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان نماعی بشر کہ اس کو ایک انسان نے سکھایا ہے تعلیم دی ہے ہمار نبی صلی اللّہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس جاتے تھے سب کے پاس جاتے تھے آپ لیکن ایک آدمی جو اجمی تھا اس کے پاس آپ جاتے تھے اور اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے تو لوگوں نے ہم نبی پر الزام لگا دیا کہ جو ازمی وہی قرآن کو سکھاتا ہے وہ کسی کہانیاں جانتا تھا تو آپ جاتے تھے اس کے پاس بیٹھتے تھے یہ سب وہ سے پہلے کی بات باتیں اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے اور تو لوگوں نے کیا لگا دیا ایگزام کہ یہ جو ہے انہی کے پاس سے کیا نام ہے یہ سیکھتے ہیں اور یہ اسی انسان کا یہ کلام ہے اللہ کلام نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے سکھایا اب اللہ نے اس پر رد کیا کیا کہا لسان الہدون الحدن آجمعن جس شخص کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ان کو سکھایا تو اجمی ہے اس کو عربی زبان صحیح طریقے سے نہیں آتی ہے اس کی نسل کے اندر عجمیت ہے یعنی وہ اثر عربی زبان کا جانے والا نہیں ہو وہ وحادا لسان عربی مبین اور یہ قرآن تو فصیح عربی زبان کے اندر ہے وہ تو عجمی ہے عجمی مطلب ہوتا جو عربی زبان نہ جانے یا تھوڑا بولا جانے اس کو عجمی کہا جاتا ہے جس کی زبان اثر عربی نہ ہو اس کو عجمی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن تو خالص فصیح عربی زبان میں ہے اور جس آدمی کی طرف تم نسبت کرتے ہوئے اس آدمی نے قرآن سکھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے وہ تو عجبی ہے اس کی زبان عربی ہے ہی نہیں ہے جب عربی زبان اس کی نہیں تھی قرآن کریم کیسے وہ کہہ سکتا ہے بات نا تو یہاں جو آیت پیشگی گئی اس میں دیکھیے یونزل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور نہ ضلع کا لفظ اللہ رب اللہ نے استعمال کیا ہے نزلہ کے معنی اتارنا تو اللہ رب العمین نے قرآن کریم کو آسمان سے اتارا لوہے معافی سے اتارا ہے آسمان دنیا پر پھر وہاں سے جب الحمدین نے اس کو اتارا تئی سالہ دور میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے شدہ کتاب ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناد شدہ کتاب ہے تو اس میں اس بات کی بدری موجود ہے یہ قرآن اللہ برامین کا کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہین کا کلام یہ چار پانچ آیتیں تھیں جو منظر من اللہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے ناد شدہ ہے وہ مصنف نہاں بیان کی اور کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ البراہن اس بات کو نات بتایا ہے وہ سورِ قدر جو انزلنا حفیل قدر ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا سب قدر اس میں بھی دیکھے انزلنا کا لفظ ہے ایسے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا تو اللہ براہین اوپر سے اس کو اتارا ہے اور جب اوپر سے اتارا گیا تو اللہ تعالی کا کلام ہے تو اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے اسی بل بات ختم کرتے اور آہمدہ درس اگر زندگی باقی رہی تو قیامت کے دن جو اہل ایمان ہیں جنتی ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یہ موضوع انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ذبح کے اللہ ابرامین ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اللہ ابرامین ہمارے عقیدے کی صلاح کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے توحید و سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی نافرمانیوں سے بدعت اور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ اور قیامین وصلی البن محمد والا علیہ وسلم